بسم اللہ, الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم ہوتا ہے نخمدہ رسول ہل ازواجی و زوری آتی و اہل بہتی و اترتی اجمعین ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضلوا اللہ, الدین اللہ علیہ وسلم من تعلم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد نال سید دینا و مولا نام و بارق وسلیم علیہ میرے لیے انتہائی قابل احترام علماء کرام اور سامعی گرامی گرام سچی اور حقیقی بات ہے قائم دینی مدرسہ اور ادارہ اس کی سالانہ کارکردگی دیکھ کے انگی بھی ہوئی اور دلی مسرت بھی حفظ کی دو کلاسوں میں بائیس طلبہ کا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 اللہ انہیں قیامت کی صبح تک قائم رکھے ہے قرآن پاک جتنی عظیم کتاب ہے ہمارے معاشرے میں وہ اتنی ہی مظلوم کتاب بھی ہیں مظلوم اس لحاظ سے بہت سارے کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بدقسمتی سے انہیں نازرہ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا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 کسی نے محلے کی کسی بوڑھی عورت سے پڑھ لی اس نانی اماں کو اور بوڑھی عورت کو جس طرح آتا تھا اس نے وہ دوسروں کو منتقل کر دیا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 اور وہ کہتے ہیں کہ ساڑھے سات بجے ہمیں چھٹی دو ہم نے سکول جانا ہے ہماری گاڑی آنی ہے ہم نے تیاری بھی کرنی نوے بچہ اور ایک گھنٹہ ہے فی بچہ پینتالیس سیکنڈ اس حافظ صاحب کو اور مولانا کو اور امام کو مل رہے ہیں پینتالیس سیکنڈ اس پینتالیس سیکنڈ میں یا ایک منٹ میں اس بچے نے کیا پڑھنا یہ ظلم ہے ہم سب کی قرآن سے بے اعتنائی ہے کہ ناظرہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ درست ہو اول تو قرآن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 بچے کی ماں کہے گی ایک خط کتا پڑھا کے لیا میرا پتر لکھیا کی یہ تو جواب میں خامن کہے گا دکان کھولنے کا ٹائم ہے سڈے کو سر کھرکن دا ویل کوئی نہیں اصل میں وہ کہنا چاہتا تھا بھی یہ معمولی سی چیز ہے اس کے تو نے کیا پیسے دینے ہیں اصل میں تھا ماں الیکا من شعی ان اگر ہم بولتے نا تو ہم کس طرح بولتے ماں الیکا من شعی ان تیرے ذمہ کچھ نہیں انہوں نے ما سے ما لیا الیکا سے لام لی شعی ان سے شین لیا مالش چلو بھائی مالش کو اور زیادہ مخفق کیا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 اس کی تو اس نے سننی نہیں تھی بھئی وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو اور غصہ آیا ڈاکٹر کون ہے کس کا علاج ہے وہ سا کیا ڈاکٹر مگ گئے ہیں اسرائیل ہے ایسا کیا اللہ اس نے قدم مبارک کرے اس کو اور زیادہ غصہ آیا استا کزا کیا ہے کیا کھا پی رہے ہو وہ سا کیا کزا مگ مک ہیں زہر ہے ایسا کیا کھادی رکھ طاقت آلی ہے ہمارا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ اس طرح کا ہو گیا ہے جس طرح اس بہرے آدمی نے اس کی بات نہیں سمجھتا تھا اپنی بھی کہے جا رہا تھا اور لوگوں یہ پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا کہ ناظرہ قرآن نہیں آتا جن کو آتا ہے وہ غلط پڑتی ہیں اور جو پڑھنا جانتے ہیں وہ اس کا ترجمہ نہیں جانتے ایک آخری بات بھی میں نے تھوڑی سی کہنی ہے لیکن وہ سب سے آخر میں جا کے کہوں گا جو پڑھنا جانتے ہیں وہ اس قرآن کا مفہوم نہیں جانتے ترجمہ نہیں جانتے پیغام نہیں جانتے راول پنڈی کے لوگوں آپ مجھے بتائیں کوئی مصنف کتاب لکھے اردو میں عربی میں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 انجیر کی بات قرآن میں زبور کی بات قرآن میں انبیاء کی سیرتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور قرآن نے سب سے زیادہ عظمتیں بیان کی ہیں آمنہ کے لال کی یہ ایک مستقل مضمون ہے جس کو کہیں گے مقام محمد الرسول اللہ یہ مقام محمد میں آ جائیں گی اللہ نے مستقل میرے نبی کی رفعتوں کا ذکر کیا عظمتوں کا ذکر کیا عزتوں کا ذکر کیا یا شاہدن یہ کس کی تاریخیں ہو رہی ہیں انا ار کا شاہدن آگے چلا جاؤں کہ شاہدن کا میں نہ کر دوں <سلام> اے میرے نبی ہم نے تجھے بھیجا حاضر ناظر بنا کے <سلام> کیسا ترجمہ ہو رہا ہے واہ شاہدنگ کا مینا ہادر ناتھ وہ جو قرآن پاک میں آتا ہے دوسرے پارے کی ابتدا میں کیسے شروع ہوا جی اس سے پہلے کیا ہے لکو لکو الرَّسُولُ رسول رسول صرف تو تے حاضر ناظر ہوسا حاضر ناظر ہوو الس بچو تے امت ودی کلوتی ہے <تصفح>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 انار سلنا کا شاہدن و مبشرن و نذیرن و دین الاح بزنی و یہ کس کی عظمت بیان ہو رہی ہیں زور سے بولو یار برفان ال کا ذکرک المن شرح کا صدرک کس کی تاریخیں ہو رہی ہیں وزا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 پھر تین چیزیں ماضی کی اس پر بطور دلیل پیش کی تیری آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی اور میں تجھے چھوڑوں گا بھی نہیں اور تجھے اتنا دوں گا تو خود بول اٹھے گا کہ میں راضی ہو گیا میرے پیارے میرے ان وعدوں پہ یقین کر میں یہ کر سکتا ہوں نہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھ علم یجد کا یتیمن وو... آپ تو یتیم پیدا ہوئے تھے میں نے تیرے سر پہ نبوت کا ساز پہنا کے چودہ سبقوں کا امام بنا کے رکھ دیا ہے الم یجد کا یتیمن علم یجید کا یتیمن علم یجد کا یتیمن فہاو بدا کا ضالن فہدہ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 آہ، آہ، آہ، آہ، آہ، آہ، آہ، آہ، پانی دودھ میں گم ہو گیا وجود کھو بیٹھا حیران ہو گیا دل ماؤ پھر لبن مانا بندیال بھی کرنے لگے بابا جاد کا میرے پیغمبر تو پریشان پھرتا تھا حیران پھرتا تھا مجھے پانے کے لیے مجھے حاصل کرنے کے لیے مشکید پانی کے بھر کے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 تین چیزیں پچھلی یاد دلائی آگے تین حکم دیے نہ یتیم نو کدی جھڑکے نہیں میرے پیغمبر تم ہی بڑی تڑی ہے نا سائل ندی سختی کریں و اما بے رب ربی کا فہد علماء بیٹھے ہیں طلبا بھی ہیں عام مفسرین کیا مائنا کرتے ہیں پھر میں مانا کروں گا جو مولانا حسین علی نے کیا اللہ کی نعمت کا اظہار کر اما بے نعمت رب کا فہادس رب کی نعمتوں کو ظاہر کر کیا مطلب رب پیسے دیتے نہ چندا پا اگر رب نے دولت دی ہے نا اچھی سواری رکھ اچھا لباس پہن یہ ہے نعمت جو رب کی نعمت ہے وہ تیرے جسم پہ ظاہر ہو نظر آنی چاہیے اللہ نے اس بندے پہ رحمت کی ہے بندہ ہوئے کروڑ پتی حالت بڑھائی سے بندہ اس کو بھیگ دے چکے اوپر سے کہیں گے کہ بڑے سادہ ہیں جی سادہ کہ کنجوس ہیں یہ سادگی کیا ہے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 تجھے غنی بنایا تیری آنے والی گڑی پچھلی گڑی سے بہتر ہوگی اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تول اٹھے گا کہ میں راضی ہو گیا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 قرآن میں نبی پاک کی رفعتیں قرآن میں نبی پاک کے مقام قرآن میں نبی پاک کی شان قرآن میں اوے راول پنڈی کے لوگوں نبی پاک کے یاروں کا مقام قرآن بھرا بڑا ہے بھرا بڑا ہے جس میں اللہ میرے نبی کے یاروں کے تذکرے کرتا ہے الا کا حمل میں نے وہ عیت پر ہے جو آپ سب کو یاد ہے اللہ ہم رب ہم پڑھو ہر حرف پہ دس نیکیاں ملتی ہیں ہر حرف پہ دس نیکیاں ملتی ہیں اور مفت میں نیکیاں مل جائیں گی الا کا الا ہم ربلا کا ہومل یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر اور یہی لوگ ہیں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 نہیں تبا تابعین تھے مفسرین تھے نہیں مجتحدین تھے نہیں امام ابو حنیفہ تھے نہیں امام مالک تھے نہیں امام احمد تھے نہیں امام بخاری تھے امام مسلم تھے امام ابو یوسف تھے امام محمد تھے شیخ عبد القادر جی تھے معین الدین اجمیری تھے علی ہجمیری تھے سلطان بہود تھے کوئی بھی تو نہیں تھا جب یہ ایسے اتر رہی تھیں اس وقت حبشے کا بلال تھا تو <تصفح> پہلا مستاح کون ہے بولتے کیوں نہیں ہو ان آیتوں کا پہلا مخاطب کون ہے اس وقت کون تھے <DNA> جب قرآن اتر رہا تھا اور قرآن کہہ رہا تھا الائی کا الحدمر رب ہم و الائی کا حمل اس وقت ابو بکر تھے فاروقی اعظم تھے عثمان ذنورین تھے حیدر کرار تھے تلا زبیر تھے عبدالرحمان ابن عوف تھے ابو سفیان تھے ان کے بیٹے معاویہ تھے قرآن نے صحابہ کے تذکرے کیے الائے کا حمل متقون الائے کا حم الساد کن الا کا حمر راشدون الا کا ہزب اللہ الاح کا حزب اللہ میرا سونا پیغمبر اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے صحابہ کو کس کا لشکر قرار دیا الاح کا حزب اللہ رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم و رضو عنہ ان وادل ہم جن جاتن تجری منتاح تہل بندیالوی کو صحابہ سے والہانہ عشق ہے مجھے صحابہ سے محبت ہے والہانہ پیار ہے صحابہ میرے موسی نے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 صاحب قرآن نے صحابہ کا تذکرہ کیا یا نہیں کیا زور سے بولو زور سے بولو ہبا بائی لئی کم المان بزن کلو بےکم لال کیوں لما اجازت دے دیں تو ترجمہ ایک کرنا چاہتا ہوں زی نہ حبا با علی کم المان بزن میرا ایمان ایڈی سونی شہر جس کے دل میں آئے دل سونا ہو جائے عالم کے دل میں آئے دل خوبصورت ہو جائے مرشد کے دل میں آئے دل خوبصورت ہو جائے تابی کے دل میں آئے دل خوبصورت ہو جائے اور امام کے دل میں آئے دل خوبصورت ہو جائیں مفسر و محدت اور ولی اللہ کے دل میں آئے تو دل خوبصورت ہو جائے لیکن فی, فی قلوبکم میرے نبی کے یاروں کے دل اتنے خوبصورت تھے میرا ایمان ان کے اندر آیا تو ایمان خوبصورت ہو گیا, گیا خوبصورت ان دلوں کے اندر ایمان آیا تو ایمان ہی خوبصورت یہ صحابہ کے تذکرے ہوئے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 لیکن اسی صورتیں لگانی کس مسئلے پر مسئلے زور سے بولو زور سے مسئلے بولو, مسئلے بولو مسئلے ہماری جماعت کے جو شیخ تھے نا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کوئی بڑی عجیب شخصیت تھی میں پندی میں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 جس کا شاگرد دو مولانا غلام اللہ خان قرآن پڑھ کے آیا ہو وہاں سے تو وہ استاد کتنا اونچا ہوگا لاہور میں ایک بڑی عظیم شخصیت ہوئی علماء دوبند میں سے شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری احمد زور سے کہو یہ ایک وقت میں ہوئے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 اور یہ وہابی جو ہے جب کہتے ہیں نا وہابی وہ سمجھتے ہیں تو ایڈی بڑی گال کر دی انگریز بھی بڑا ہی حرامی تھا, بڑا حرامی, تھا بڑا حرامی تھا یہ تھے نا اس کے چمچے اس کو طویل دینے والے تھے بے طویز گاتے پاؤ گے تو گولیاں نہیں لگن گی تو بدنام کرنے کے لیے اہل حق اور مواحدین کو ان کے ہاتھ میں ہتھیار کیا دے دیا پتہ نہیں کس جگہ پہ پڑھا یاد تو نہیں پڑھا ضرور ہے حضرت حکیم المت کی کسی کتاب میں پڑھا یاد نہیں ہندوستان میں دو عورتیں لڑ رہی تھیں گالیاں نکال رہی تو عورتیں جب گالی نکالتی ہیں تو بڑی زبردست قسم کی گالیاں نکالتی ہیں تو ایک عورت دوسرے کہتی ہے دین میں سور پکا کے کھاؤںا خنظیب رن کے کھواؤں पका के کھواؤں اب دوسری نے سمجھا بھی बड़ी سے بڑی پلیز چیز تھی وہ تو اس نے نام لے لیا تو میں اب کیا کروں اس کا کیا میں تو وہابی پکا کے کھواؤں عورت کے زین میں تھا بھائی وہابی جو ہے نا یہ کوئی بڑی, بڑی بھیڑی شاید بھائی انہیں وہ مشہور کر دیا گیا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 جتنے ان کے پاس بیٹھنے والے جٹ پکے تھے ہمارے سرگودے میں ہوتا تھا ایک ان کا مرید شیخ عبد اللہ پندرہ سال کی عمر میں ہندو مذہب چھوڑ کے شیخ عبد اللہ مولانا حسین علی کے ہاتھ میں مسلمان ہوا تھا فرینی ہو گیا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 پھر میں نے قرآن کی صورتیں دیکھیں ان کے آخری آیت دیکھیں تو یقین جانیے اکثر صورتیں اللہ نے اسی مسئلہ توحید پہ آ کے ختم حافظ ذرا میرا ساتھ دیں گے رمضان اگر کے دور ہے منزلیں انہوں کچیاں ہوئی نے لیکن مجھے بتائیں گے کہ یہ کون سی صورت ختم ہو رہی ہے جنہیں جی جی اجیائی دستار بندی ہوئی ہے جی تکڑے ہونگے انشاءاللہ وز ر کا کون سی ضرت ہےجر کون سی ضرورت ہے سورتر کس پہ آ کے ختم کیا وابز ربا کا آجا. عبادت کر کس کی ہتھا یاتی کل یقین یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے یہ توحید کی محبت ہے اس پر تو انہیں داد دینی چاہیے آپ کو کہ جذبہ ہے اور توحید پہ جب جذبہ آدمی کو آئے تو وہ آدمی اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے آباد آباد آباد یہ تو جذبہ ہے خدا دی کسم ہے توحید بھی سمجھدار علم نال سائنس نال دنیاوی تعلیم نال پیسے نال تجارت نال وزارت اللہ دی قسمیں کوئی تعلق نہیں ظالم اللہ ہم نے بڑے پڑھے لکھے دیکھے ہیں چمٹے ہوئے ہیں جالیاں جی ہی پڑھے لکھے دیکھے ہیں لاہور میں ایک پارٹی ہے لوہے کی ارب پتی ارب ہمارے سرگودا کے لوہے کے جو بیچنے والے آئرن اسٹور والے دوست ہیں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 خدا کی قسم نہیں ہے کل سے بھی نہیں ہے ذالک من فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو شرک سے بچا لے ماں کانا نشر کب اللہ من شی اللہ حضرت یوسف کہتے ہیں حضرت یوسف کہتے ہیں جیل میں اپنے جیل کے ساتھیوں کو ماں کانا ماں کانا ماں جمبی ماں کانا ماں ججوزو ہمیں جائز نہیں ہمیں لائق نہیں مولانا حسین علی پنجابی میں مینا کرتے ہیں سانگل گل دی نہیں گل ڈھک نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں ہم نبیوں کی جماعت ہیں ہم کسی کو اس کا شریک نہیں بناتے ذالک من فضل اللہ یہ شرک سے بچ جانا یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا کیا ہے بولتے کیوں نہیں میں اکثر تقریروں میں سنایا کرتا ہوں پتہ نہیں جہاں بھی کبھی سنا کے گیا ہوں گا ہمارے سرگودے میں ایک بالکل مجذوب تھا پاگل سا پان کھا رہا ہے تو جناب تھوکے نکل رہی ہیں گندے کپڑے نان کا ہوش نہیں اور جناب کھانے کا ہوش نہیں سارا دن تھلا اٹھا کے پھر رہا ہے بچے اس کو چھیڑتے ہیں ٹی ٹو ٹی ٹو کر اس کا نام رکھا ٹی ہوش ہی کوئی آیا ہے میری مسجد میں آ گیا پانچ روپے دے دے بھائی چائے پلا میں پیسے نکالنے لگا اس نماز کی نیت بن میں جو پیسے قریب کر کے یوں آئے تو کہنے لگا ہوں میں نماز پڑھتا پیا اور رکھ چڈ میں نماز پڑھ کے چک لینا نماز کا ہوش نہیں اپنا ہوش نہیں کپڑوں کا ہوش نہیں نانے کا ہوش نہیں گھر کا ہوش نہیں ٹیو گیارہویں کھائے گا اگر کوئی اس سے پوچھ لیتا ٹیو گیارہویں کھائے گا کہتا ہے حرام ہے اللہ کے نام کی کھاؤں گا حرام ہے اللہ کے نام کی کھاؤں گا وہ ہماری جو پرانی مسجد ہے میرے والد صاحب جس مسجد میں آئے تھے وہ ہے بلا کتھا ہمارا بلاک سسٹم ہے ایک بلاک دو بلاک تین بلاک چار بلاک پانچ بلاک تو ہماری بلاک ہے اٹھارہ اچھی مشہور ہوں اٹھارہ بلاکیے ہم وہاں کیا مشہور ہمیں لوگ زیادہ تر اٹھارہ بلاکی قبروں پہ جائے گا مزاروں پہ اٹھارہ بلاک والا نو من وہی ہوں وہابی <تصفح> <تصفح>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 تو محفل میں کوئی نہیں بکھائے گا اور اگر اللہ کے نام پہ قتم اٹھا لیں اللہ ان کی لاز رکھ لے اللہ ان کی لاز رکھ مجذوب ہوتے ہیں مجذوب وہی ہوتے ہیں جو مواحد ہوتے ہیں مواہد ہوتے ہیں مواحد میں مسجد کے وضو خانے میں ٹیٹو آ کہتا ہے پیسے دے میں نے پیسے دیے جب میں نے پیسے دیے نا تو لے کے اللہ تجھے حج کروائے اللہ تجھے حج کروائے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا حج کا تصور میں بھی نہیں تھا خدا کی قدر سوچ نہیں تھی آئی کچھ دنوں کے بعد جو میں والدہ کے پاس گیا تو میرے بڑے بھائی ہیں پروفیسر ہیں تو وہ والدہ کے پاس بیٹھ کے کچھ باتیں کر رہے تھے مجھے کچھ محسوس ہوا بھائی حج کا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 سورت کو ختم کس پہ کرتے ہیں وہ مجربا کا ایک اور سورت اللہ ختم کرنے لگے اور بڑے خدا کی سب مزے یاد لاہے گئی بس سماواتے و لہ یور جا لمرو کون سی سورت ہے اتنے حافظ پھس گئے سورت ہو یار کیڑی سورت ہے کیا کہنا چاہتے ہیں لاہے گئی وہ سماوا آئے میں ہوں ویلے جڑ جاؤ لمرو کلو مختار کل بھی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 ایک اور کو اللہ ختم کرنے لگیں کولما ن شرو مسلو کم یو ہائی اناہ کم الاحم کو صورت ہے اے تو بڑی یاد صاحب انما آنا بشر امس <مِسْلُكُم> اللہ اکبر اللہ اکبر ایک مولوی صاحب کہنے لگے اس میں ایک آنا معذوف ہے ایک آنا معذوف ہے اصل میں تھا انما آنا آنا بشر امس <مِسْلُكُم> میرے پیغمبر آخ دے میں کہ ماں یہ نافیہ ہے یہ ما کیا نافیا پنڈیا پتا ما نافیہ نافیا کہ ما نافیہ نہیں کم نہیں میرے پیغمبر کہہ دے بے شک میں تمہاری طرح بشر نہیں ہوں یہ ماں نافیہ ہے میں نے کہا مولانا ذرا اگو پڑھو ایک ماں اگو اگ پی اتھی ماں نافیہ بڑا تیرا بیڑا خاڑ ہوگے ایک, ایک ماں اگے بھی آئی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 آنا میں بشاروں بشر ہوں مسلوکوں مرتبہ میں شان میں درجے میں عظمتوں میں یہ دھوکہ دیتے ہیں یہ اپنے آپ سمجھ دین اپنے ورگا سمجھ دین اپنی کیوں بھائی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 میں باہر گلی میں کھڑے ہو کے انگلی اٹھاؤں لوگ تان کی نظر سے دیکھیں آمنا کا لال انگلی اٹھا دے تو چاند و ٹکڑے ہونے لگے یہ مثلیت درجے میں نہیں ہے مقام میں نہیں ہے میرے جسم سے پسینہ نکلے بدبو آئے لوگ کھن کریں اور میرے نبی کو پسینہ آئے پوچھنے لگے تو لوگ شیشیا لے کے کھڑے ہو کہ کسی کستوری میں اور کسی امبر میں ایسی خوشبو نہیں دیکھی جیسی خوشبو محمد عربی کے پسینے میں صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی میسل میں تھوک دے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 دے بارے سن لیا جے معبود نہیں حضرت موسیٰ دے دے بارے او معبود نہیں میرے پیغمبر تو چودہ طبقہ دا سردار تے ساری کائنات دا امام ہویا میرے بھی یہ اعلان کر جس طرح معبود نہیں میں نہ ہونے میں میں تمہاری طرح ہوں.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 انام ماحکم اللہ واحد سورت العلا کو ختم کیا انف اللہ صوف ابراہیم موسا ایک گالتی تھا پہلے صحیح بھی بیان کی تھی ابراہیم کے صحیفوں میں موسا کے صحیفوں میں اللہ یہ حاضہ کا اشارہ کس طرف ہو رہا ہے یہ بات مفسرین کہتی ہیں جس کا ذکر پچھلی ایت میں ہے بلتوسرون الحیات الدنیا تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو دنیا کی زندگی پہ ریچتے رہتے ہو کوٹھیاں کاریں مربے دولت ایک لاکھ کے دو لاکھ ایک کروڑ کے دو کروڑ دو کروڑ کے چار کروڑ ایک دکان کی دو دکانیں دو دکانوں کی چار دکانیں حتہ زرتم تو یہاں تک کہ چند گز لٹھا لے کے گئے دنیا کی زندگی پہ لیج رہے ہو دنیا کی زندگی پہ تبلیغی جماعت کے ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے سرگودیہ آئے تو وہ کہنے لگے مولنا بندے دیا سب زندگی بیس سال ہے کیا ہاں؟ جی آج سے بھی دس پندرہ سال کے پہلے کی بات ہے میں نے کہا سب زندگی بیس سال ہے ڈاکٹر صاحب کیسی بات آپ انہوں نے کہا مولانا جو شروع کی بیس سال کی زندگی ہے نا وہ غیر شوری زندگی ہے کمائیں گے اور نہ دھپ کا پتا نہ چھاؤں کا پتا نہ نفے کا پتا نہ نقصان کا پتا پھر بیس سے لے کے جو چالیس سال ہے, جوان ہے یہ ہے جوانی خدا کی کس میں پتھر رکھ طاقت ہے قوت ہے یوں ہی چالیس سال سے آگے گئے بیماریاں چمڑا لگی سر میں درد ہونے لگا ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے اس نے آلہ لگایا بلڈ اس کا کہ او ہو تینتے بلڈ پریشر ہو گیا نمک نہیں کھانا نمک بند کچھ مدت کے بعد پیروں میں درد ہونے لگا پیشاب رات کو زیادہ آنے لگی ڈاکٹر کہا شوگر چیک کرواؤ چیک کروائی کہا oh, شوگر بھی ہو گئی ہے میٹھا بھی نہیں ہے کھانا نمک بھی بند میٹھا بھی کچھ مدت کے بعد پھر کچھ تکلیف ہونے لگی دل دھڑکنے لگا انہوں نے کہا ای سی جی کرو بھائی ایسی جی کی گئی انہوں نے انہیں کہ دل دی بھی تکلیف ہو گئی فدا بھی نہیں کھانا نمک بند میٹھا بند گھی بند بیکری کا سامان بند گوشت بند کچھ مدت کے بعد کمر میں ذرا درد ہوا ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا او سا کیا منجی پہ بھی نہیں آ سون تختے پہ سو یہ کہڑی زندگی یہ کون سی دن مصیبتوں میں دکھوں میں تکلیفوں میں اللہ بل سرون الحیات الدنیا تم دنیا کی زندگی پہ ریچتے ہو بل آخرا تو خائی رو اصل زندگی کون سی ہے خدا دی کسم ہے جتنے نہ پیشاب نہ پہانا نہ پسینہ نہ تھوک مزا نہیں آ گیا نہ بیماری نہ پرہیز نہ جگڑنا نہ ہاتھ بھی مصیبت ہے یا تو ایک مستقل مصیبت ہے اتے تو یہ تو نہیں نو آخرت کی زندگی ہے یہ بات ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی بیان کی تھی مولانا حسین علی کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن پہلے صحیفوں کی بات کر کے اللہ کو عظیم بات کہنا چاہتے ہیں اللہ کہنا چاہتے ہیں ہزار کا اشارہ صورت کی ابتدا کی طرف ہے سب اسم رب کل آلہ سب رب کل اعلیٰ پاکی بول اپنے رب کے نام کی کہو سبحان اللہ آآ اللہ, آآ اللہ جو آپ سے مطالبہ کر رہا ہے تو پھر کیوں نہیں کہتے ہو ضور سے سب بھی اسم ربی کل آکی بول اپنے رب کے نام کی میرا یہ رومال پاک ہے میں نے جملہ بولا میرا یہ رومال پاک ہے یہ قالین پاک ہے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 خلاستوں سے صحابہ پاک ہیں تنقید سے نبی پاک ہیں گناہوں سے اللہ پاک ہے شریکوں سے سب اسم رب کل آلہ سب اسما رب کل آلہ پاکی بول اپنے رب کے نام کی غور سے تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں تیری سفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں اپنی ذات میں بھی وحد اولا شریک تو اپنی سفتوں میں بھی تیری سفتیں کیا ہیں خالق ہونا مالک ہونا می ہونا ممیت ہونا مدبر ہونا رازق ہونا عالم الغیب ہونا حاضر ناظر ہونا مشکل کشا ہونا حاجت روا ہونا مختار کل ہونا شفائیں دینے والا ہونا دینے والا ہونا اولاد دینے والا ہونا نظر و نیاز کے لائق ہونا سجدے کے لائق ہونا موتی ہونا معنے ہونا زار ہونا مانے ہونا موتی ہونا مانے ہونا نافے ہونا زار ہونا معز ہونا مزل ہونا داتا ہونا گنج بخش ہونا دستگیر ہونا غص آدم ہونا لجپال ہونا کھوٹی قسمتیں کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ہونا کرنیا والا کرما والا والا والا ہونا مولا جتنی تیری سفتے ہیں نا تو شریکوں سے بندہ سبحان اللہ کہے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے عربی گھوڑا تین دن اس کے لیے دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو مطلب ہے مشرق آدمی سبحان اللہ آ تھے اس کے تو منہ پہ اللہ مارتے ہیں شرم نہیں آتی میرے شریف بناتے ہیں غیر اللہ کے سجرے کرتے ان کے نام کی نظروں نیات دیتے ان کے نام کے بدیفے چپتے اور سبحان اللہ کہتا ہے یہ سایہ دار درخت لگے گا جب اس منہ سے سبحان اللہ نکلے گا جو واحد ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ